آ ایک نئی بات تصرف کیا یا ہمارے ساتھ, ساتھ جو کہتے تھے اس کے مطابق یہ دوسری شرارت کہیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو علا علیہ قومی ہیز علیہ السلام والسلام نے اپنی قوم سے کہا قصہ یوں ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس آدمی کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے اور اللہ کا نے یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبا کرو اور اس گائے کے گوشت کو اس آدمی میت کے ساتھ لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے بس اتنی سی بات ہے خلاصہ یعنی ساری گفتگو کا یہ ہے اس قصے کو اللہ کا نے بعد میں ذکر کیا اور گائے کے ذبا کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا ایک تو یہ بحث ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ دو قصے ہیں یا ایک ہی قصہ ہے عام طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ ایک ہی قصہ ہے جو شروع ہوتا ہے وہ اسقا موسا یہ سڑسٹھ نمبر سکسٹی سیون نمبر آئد سے لے کے اور اس قصے کا اختتام ہوتا ہے سیونٹی ٹو جہاں رقو شروع ہو رہا ہے رکو کے بھی ایک آئٹ کے بعد سیونٹی ٹو تک یہ پورا ایک ہی بلکہ سیونٹی تھری تک یہ پورا ایک ہی قصہ ہے اس کا ایک جز پہلے ہے ایک جز بعد میں اور ہمارے اساتذہ میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ یہ دو قصے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرف مفسرین گئے دیں اس لیے بڑے ادب احترام کے ساتھ ان حضرات کی اس رائے سے اختلاف ہوتا ہے کہ باقی جو پچھلے حضرات تھے وہ چونکہ اس راہ پر چلے نہیں اور یہ خالص علمی مسئلہ ہے کوئی ایمان کفر کی بحث تو ہے نہیں کہ آدمی اس میں پڑے بہرحال یہ دو قصے ہیں یا ایک تو جو پرانے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ دو یہ ایک ہی قصہ ہے پورا اس کے مطابق آپ سے بات کہتے ہیں اور اس سلسلے میں دوسری بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہاں بہت سی روایات مل جائیں گی وہ گائے کیا تھی ایک بچہ تھا وہ گائے کو پالتا تھا پھر اس کا باپ تھا پھر وہ غریب لوگ تھے پھر اس کے بعد گائے ذبا کی گئی پھر اس کی کھال کا کیا بنا اتنی اتنی طویل روایات ہیں ان سب کے بارے میں ابن کثیر رحمتہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں اور روایات سب بنی اسرائیل کی ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر ہماری شریعت کے مطابق ہیں اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں تو ہم دے لیں گے ادروائز سے چھوڑ دیں گے مگر کوئی بھی روایت اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اب دیکھیے اس چیز کو وہ اس کالا موسا اور جب حضرت موسا علیہ السلط نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ ان اللہ یا اللہ تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں انتظہ کہ تم ذبا کرو بقارا ایک گائب یہ واقعہ کب ہوا اور یہ کہاں پر ہوا بنی اسرائیل کی تاریخ اور روایات کو اگر کوئی آدمی اچھی طرح لے گا تو وہ اس کا سراغ لگا لے گا اب تک تو کوئی پتہ نہیں چلا گئی قرآن پاک کی جتنی تفسیریں مسلمانوں میں لکھی گئی ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے بھی اس واقعے کا سن متعین کیا ہو اور جگہ متعین کیا ہو کہ کس جگہ پر کس واقع، یہ واقعہ کب پیش آیا کچھ پتہ نہیں چلتا اگر کوئی آدمی جوش لٹریچر کو سارا پڑھے اور اس کی، اس کی وہ پوری تنقید کرے تو شاید کہیں نکل آئے ایک جگہ البتہ بائبل میں آیا ہے کہ گائے جو تم ذبح کرو وہ ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے وہ عبارت پرانے پاک کے ساتھ ملتی ضرور ہے مگر یہ کہ واقعے کا تذکرہ نہیں ہے کہ گائے ایسی تھی یا یہ واقعہ ہوا تھا تو کوئی بھی آدمی اللہ اگر اسے توفیق دے تو اس بات کو دیکھتا رہے سوچتا رہے نظر سے گزرتی رہے اور اگر کہیں یہ مل جائے تو اس کو لکھنا چاہیے چھاپ دینا چاہیے تاکہ اور مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں یہ کام کرنے کے ہیں جو اب تک مسلمانوں نے نہیں کیے اور بھی کئی ایک چیزیں تھیں لیکن ہیں چونکہ ایسے کام جن پہ کوئی ایمان کوئی عقیدہ کوئی ایسی چیز موقوف نہیں صرف ہسٹری ہے تاریخ ہے تو بہت سے حضرات نے کی، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی ہوگی تو ارشاد پر مایا کہ استموسا علیہ صلاح نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ذبا کرو بقرا گائے یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں بقرا کا ترجمہ بیل سے بھی کیا ہے اور بقرا کا ترجمہ گائے سے بھی کیا ہے اور بیل سے جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کم ہیں اور بیل سے ترجمہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آگے چل کے آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالی نے 71 نمبر آیت میں یہ جو فرمایا ہے کہ انہا بقرت اللہ زلول الدیر کہ یہ ایسی ہونا چاہیے بیل جس نے زمین کو جوتا نہ ہو ولا تس الحرف اور اسی طرح کھیتیوں کو پانی نہ پلایا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام بیل کرتا ہے گائے نہیں کرتی کہ گائے جو ہے وہ زمین کو نہیں جوتی بیل جوتا کرتا ہے اور بیل یہ ہے جو راہٹ میں لگاتے ہیں راہٹ سمجھتے ہیں؟ پانی نکالنے کے لیے کنویں سے وہ جو گھومتا رہتا ہے اس بنیاد پر کہ آگے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو انہوں نے بکرا کا ترجمہ بیل سے کیا لیکن اس کے علاوہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے آیت نمبر 68, 68 میں تو یہیں پر ہے کہ کالا ان یقول و احا وتن حسط علیہ صلاح سلام نے کہا اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہو لا فارضوم ولا بکر جو نہ بہت بڑھیا ہو اور نہ بالکل ہی بچیا ہو اور درمیان کی عمر کی ہو تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیل نہیں ہے گائے ہے ان کی دلیل یہ ہے اور گائے کی طرف بہت زیادہ حضرات گئے ہیں اور پلڑا ادھر کا جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے بہرحال ترچ میں دونوں ہوئے ہیں لیکن ہم اسے گائے سمجھ کے اس کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ تم ایک گائے کو ذبا کرو اب گائے کو ذبا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا کسی اور جانور کے متعلق کیوں نہیں کہا کہ اونٹ کو ذبا کرو یا کوئی اور جانور لے لیتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مصر میں رہ رہ کے گائے کا تقدس بیٹھ گیا تھا اور گائے کے ساتھ محبت اس کی پاکیزگی اور اس کو خدائی درجہ دینا یہ بیٹھ گیا تھا اس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی تھیں شاید وہاں کے لوگ کانگریس میں رہے ہوں گے اس زمانے میں کانگریس تھی کوئی ہوگی ایسی پارٹی جن کے یہاں گائے کا بڑا مقام تھا ہندوؤں کے ہاں جیسے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے حکم دیا اس کو ذبا کرو تاکہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ذبا کریں تو دل سے وہ عقیدہ دور ہو ختم امام شاقی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الام میں ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں یا یہ کہ بچپن کا شاید ذکر نہیں کیا لیکن یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں آئما کو کہ وہ پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیتے تھے مکہ مکرمہ کیونکہ قبریں جب پختہ ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ پھر ہوتے ہوتے ان چیزوں کی عبادت اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے تھے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیتے ہوئے میں نے اپنے زمانے میں آئمہ کو دیکھا ہے یہی بات یہاں استعمال کی جا رہی ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو گائے کو جو ہے تم ذبہ کرو گے تو دل سے اس کی تقدس سرپاکیز کی اور اس کا معبود ہونا یہ ختم ہوگا اشاد فرمایا کہ یہ کرو تو قالو انہوں نے قوم نے جواب دیا اتتخذنا حضو کیا مسا علیہ سلاۃ والسلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ زندہ تو کرنا ہے مردہ کو اور حکم ہو رہا ہے گائے کو ذوا کرنے کا تو یہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں قال اعوذ باللہ موسا علیہ سلاۃ والسلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان انعکون من الجاہلین اس بات سے کہ میں نادانی کی حرکت کروں میں جہالت کی بات کروں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے احکامات کا مساق اڑانا اور شریعت نے جن چیزوں کے لیے حکم دیا ہے اور شریعت کے شعائر میں شمار کی جاتی ہیں ان کو اپنے مذاق کا نشانہ بنانا یہ جہالت کے کاموں میں سے ہے حزد مسار صلاحۃ السلام نے فرمایا میں اللہ کی بنا مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جہالت اختیار کروں نادانی کی بات اس لیے مذہب کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی مذاق کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے بہت سی چیزیں جنت جہنم اور آخرت اس حوالے سے لطیفے اور یہ چیزیں ان سے بچنا چاہیے یہاں پر استعمال صلاحت وسلام کا یہ کہنا کہ میں اللہ کی بنا مانگتا ہوں جہالت سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آدمی ایسی حرکتیں کرے گا کہ وہ شریعت سے مذاق اڑائے گا وہ جاہل ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ کیا مذاق کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں اللہ کی بنا مانگتا ہوں جہالت سے یعنی اللہ کی باتوں کے ساتھ وہی مذاق کر سکتا ہے جو جاہل و نادان تو میں ایسی نادانی کی حرکت نہیں کر سکتا کئی جگہ پر ایسی چیزیں آئی ہیں جمبیال صلاحت نے جو باتیں شایان شان نہیں تھیں ان سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اور یہ تعاوضات جو ہیں انہیں ایک کتاب میں جمع کر دیا ہم نے بہت سی جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں وہ کتاب چھپی ہوئی بھی, بھی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جی مجموعہ ان انکون من الجاہلی انہوں نے کہا میں اس سے خدا کی بنا مانگتا ہوں کہ میں نادانی کی بات کروں